گھرانا جو ہے ان کا جو المبردار گھرانا تھا فریش کا اس کا سفایا ہوا اور اس کے بعد یہ کہ پہلی مٹ بھیڑ کے بعد جو ان کے قدم اکھڑ گئے بے اس میں ہی اللہ کا کی اجازت سے اللہ کے حکم سے اللہ کی توفیق سے اللہ کی نسرت سے یہ سارے ہی مقوم اس میں شامل اب آئے وہ الفاظ حقہ اضاف فشیل یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑے و تنازع تم سے اور تم نے معاملے کے اندر کھینچتان کی تنازو کہتے ہیں ندا کہتے ہیں کھینچنا باب باباؤل ہے آپ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور کوئی اور جو ہے وہ دوسری طرف کھینچ رہا ہے یہ رائے کے اندر جب اختلاف ہو جاتا ہے یوں نہیں یوں نہیں ایسے نہیں ایسے یہ تنازو ہے وہ تنازعات سے اور معاملے میں تم نے کھینچتان سے کام لیا تم نے اختلاف رائے پیدا کیا وہ اص تم ممباد ما راکما تو شبون اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تمہیں وہ چیز دکھا دی اللہ نے جو تمہیں پسند ہے جس سے تمہیں محبت ہے ایک تو میں چاہتا ہوں کہ ان الفاظ کے لیے پہلے اس سے ہم جو پڑھ چکے ہیں جو ہمارا درس سے تھا وزمۂ بدر سے متعلق اس میں جو آیت آئی ہے سورہ انفال میں آیت نمبر چھیالیس وہ ہم نے اس موقع پر پڑھی تھی یہی تو الفاظ وہاں ہیں واطی اللہ و رسول ولازہ فتح و تضحبر حکم وسمر صادری <سَابِرِينَ> یہ گویا کہ ایک ابدی ہدایت تھی جو دی گئی غزوہ بدر کے بعد کہ دیکھو مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت پر کاربن رہنا یہ گویا کہ سب سے بڑی سب سے پہلی سب سے اہم ہدایت ہے واطع اللہ و ولا اور جھگڑا نہ کرنا آپس میں اختلافات نہ کرنا کھینچ میں نہ لگ جانا تھا تو تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے جہاں یہ اختلاف رائے آئے گا پھر وہ جو ایک یکسوئی ہوتی ہے اور طبیعت کے اندر جو ہے وہ پوری یعنی یکسوئی کے ساتھ کسی چیز کے لیے محنت کرنے کی آمادگی ہوتی ہے اس میں کمی آتی ہے تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے ہوا حکم اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے یہ نوٹ کیجیے کہ بین ہی یہی الفاظ ہے ننتی گویا کہ میں نے وضاحت کی ہے کہ غزل کے بعد یہی ہوا ہے ہوا اکھڑ گئی روب ختم ہو گیا دھاک جو بیٹھ گئی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا کفار کے حوصلے بلند ہو گئے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے تو گویا کہ ایک سال پہلے یہ غزب بدر جو ہوا ہے اس کے ایک سال بعد غزب بہت ہو رہا ہے غزب بدر کے فوراً بعد پورے الفاظ نازم ہوئی ہے تو گویا کہ ایک سال پہلے یہ وارننگ پیش کی قرآن مجید میں آ چکی تھی وہ تیلا و رسول ولا تنازعہ فتفل وہ تضحبری حکم اور دیکھو صبر سے کام لینا ان اللہ معاذ صادرین یقین اللہ کی مدد جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو یہاں وہی الفاظ آ رہے ہیں حتا ادا فشل تم اور یہ ہے در حقیقت کے الزام تمہارے اپنے اوپر آ رہا ہے تم ہمیں دوش نہیں دے سکتے ہم سے شکایت نہیں کر سکتے ہم نے اپنے وعدہ پورا کر دیا تھا بلکص صدف حکم اللہ وعدہ ہوں اس اتادہ فصل تو سر یہ کر چکا ہوں فصل کے دن ڈھیلا پڑ جانا اور یہاں اصل میں ڈھیلا پڑ جانا نظم کا ڈھیلا ہو جانا ابھی اور کسی اعتبار سے ڈھیل پیدا نہیں ہوئی تھی ڈسپلن میں ڈھیل پیدا ہوئی ان پچاس تیر اندازوں پر جو لوکل کمانڈر تھے ان کا تو انہوں نے بہرحال اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ان کی حکم माना کی ان کا حکم نہیں مانا ان کی نافرمانی کی اور یہ گویا کہ حضور کے اس فرمان کے مطابق خود حضور کی نافرمانی من اطا امیری کی فقط جس نے میرے نامزد کردہ اور معین کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی وہ من آسا امیری فقت جس نے میرے معین کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی لیکن بہرحال میں اس کے بعد بھی کچھ عرض کروں گا اس میں ایک دو رائے ہیں جو اس آئے مبارکہ کی تفسیر کے ذمے میں سامنے آتی ہیں حتائدہ فصل تم و تک کہ جب تم جھیلے پڑے وہ کے اندر تم نے کھینچتان سے کام لیا اختلاف کیا وہاں اور تم نے نافرمانی کی نمباو ما راتم اس کے بعد کے جو تمہیں دکھا دی وہ شے جو تمہیں پسند ہے اب ماتحبون کا مفہوم کیا ہے عام طور پر لوگوں نے سمجھا ہے کہ اس سے مراد مال غنیمت ہے لیکن یہ کہ میں اس سے شدت کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں کہ مال غنیمت کے ضمن میں غزب بدر کے بعد ایک قانون جو ہے آ چکا سورہ انفال کی جو پہلی آیت جو ہے وہ اسی سے متعلق ہے اور پھر یہ کہ اس کے بعد وہ قانون بھی آ تھا کیونکہ اس سے پہلے عام رواج یہ تھا عرب میں کہ مال غنیمت میں سے جو شے جس کے قبضے میں آ جائے اسی کی ہے لہذا ہر شخص جو فکر یہ کرتا تھا کہ جیسے ہی فتح ہوئی اب وہ زیادہ سے زیادہ مال سمیٹ لے کہیں رہ نہ جائے پیچھے نہ رہ جائے دوسرے لوگ مال سمیٹ لیں گے تو وہ انہیں ہو جائے گا لیکن جب مال غنیمت کا قانون آ گیا, کہ جو بھی کچھ مالیں گنیمت ہوگا جمع کر لیا جائے گا چاہے کسی نے جمع کیا یا نہیں کیا وہ پورا پورا مال جو ہے جمع ہو کر تقسیم ہوگا اس کا پانچواں حصہ بیت المال کے لیے اور چار حصے جو ہے تمام مجاہدین میں تقسیم ہو جائیں گے اس کی مزید جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ جو پیدل ہیں انہیں اکیلا حصہ جن کے ساتھ سواری بھی ہے اونٹ ہے گھوڑا ہے ان کو دوڑا حصہ اس کی وجہ سے کوئی ان کے اندر لالچ پیدا ہونا کہ اگر ہم نہ گئے اور ہم نے مال نہ جمع کیا تو ہم مال غنیمت سے محروب نہ جائیں گے یہ بالکل اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو یہ کہ مال غنیمت کے لالچ میں انہوں نے چھوڑا اس کو تو کسی درجے میں بھی میں قابل قبول نہیں سمجھتا ہاں دوسری بات ہے اور اس کے لیے قرآن مجید کی القرآن وفس سے تو بعض و بعضا سورہ سخت جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں جو فرمایا گیا وہ اخرا توحب الحا نسرو بن اللہ و کہ ایک اور چیز جو تمہیں بہت پسند ہے وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے مدد آیا چاہتی ہے اور فتح بہت قریب ہے اور فتح تمہاری قدم بوسی کیا چاہتی ہے تو فتح ہے اصل بے وہ شے کہ دیکھ لیا اور اس کو اب ہم نفسیاتی طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی مقصد کسی منزل پر انسان پہنچ جائے تو پھر اس کے آساب میں ڈھیلاپن پیدا ہو جاتا ہے جب تک سفر ہے اس کے آساب میں تناؤ رہے گا اس کے اندر آمادگی رہے گی چاکو چوبند رہے گا منزل پر پہنچ کر آدمی ڈھال ہو جاتا ہے تو اگر کسی کے ذہن میں منزل ہے فتح تو اس کا لازمی رد عمل یہ ہوگا کہ جب فتح دیکھ لی تو ڈھیلے پڑ گئے اب وہ نہیں ہے جس کو کہ آپ جو آرمی کی ڈرل ہوتی ہے اٹینشن اس اٹینشن کے اندر جو آساب کا تناؤ آتا ہے اور اس کے بعد اسٹینڈیز اب آپ کھڑے ہو جائیے آرام سے ڈھیلے ہیں آپ کے آساب دیو میں وہ تناؤ نہیں ہے. تو یہ فصل جو ہے درہقی حقیقت یہ اس لفظ کی صحیح ترین تعبیر ہے کہ تم نے اصل منزل سمجھا ہوا تھا فتح کو تمہیں محبوب تھی فتح وہ فتح آ گئی تو بھی لے پاؤ گے اور پھر اس کے بعد تمہارے اندر جب وہ ڈھیل پیدا ہوئی ہے تنازع اس کا نتیجہ ہے اصل میں سورہ انفال کی آیت میں اور اس میں فرق یہی ہے وہاں تنازع پہلے آیا ہے اور اس کے بعد فصل آیا ہے واقعی اللہ و رسول ولا تنازع اُن دیکھو اختلافات میں نہ پڑ جانا تو تم ڈھیلے ہو جاؤ گے یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے حتا اذا فشلتم تم بت عنازعاتوں سے لمبا وہ بعد تم ممباد مارا کو ماتحید تو اصل میں تو ماتوہی بون کی جو تفسیر ہے وہ تو یہی ہے کہ فتح دیکھنے کے بعد تم ڈھیلے پڑے اور تم نے اختلاف رائے کیا نظم کا ان کی خلاف ورزی کی اور نافرمانی کی نافرمانی کس کی کی ایک کی تو بہرحال معین ہے متفقہ نئے ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ لوکل کمانڈر کی نافرمانی کی اور اس حدیث کی روح سے یہ بھی گویا کہ بل واسطہ حضور ہی کی نافرمانی کی. لیکن یہ کہ یہ میں تعویل اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر تو انہوں نے یہ تعویل کر لی تھی کہ حضور کا حکم جو ہے وہ تو صرف شکست کی صورت میں تھا تو گویا کہ اب ارادی طور پر وہ حضور کے حکم کی نافرمانی نہیں کر رہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوش ہے جو ہمیں ہونا چاہیے صحابۂ کے کے ساتھ نظوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس لیے کہ اب جو رہ گئے تھے ان میں سے کسی کے بارے میں ہم یہ گمان نہیں کر سکتے کہ وہ منافق تھے وہ تو ایک بڑی تعداد کے اندر وہ یا کہ چھانٹی پہلے ہی ہو چکی تھی وہ تین سو تو نکل کر جا چکے تھے یہ مومنین صادقین تھے اس اعتبار سے جس پابندی سے تین مرتبہ انہوں نے خالد ابن ولید کے حملے کو جو ہے پسپا کیا ہے اور ان کا گو موڑا ہے تو وہ ان کے اس ایمان کی صداقت میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں اور کوئی بھی مومن جان بوجھ کر حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا ہم اپنے اوپر قیاس نہ کریں ہمارا تو ایمان جو ہے محض ایک عقیدہ ہے حقیقی ایمان ہو کسی کے اندر اور پھر وہ جان بوجھ کر حضور کے حکم کی خلاف ورزی کرے یہ ناقابل قیاس ہے اس حوالے سے میرے نزدیک تعویل والا پہلو جو ہے وہ زیادہ راضی ہے کہ انہوں نے حضور کے حکم کی یہ تعویل کی کہ حضور کا حکم شکست کی صورت میں تھا البتہ یہ چارج شیٹ جو ہے ان پر ان کے خلاف برقرار رہتی ہے کہ لوکل کمانڈر کے حکم ادونی کی ہے اور یہ بھی گویا کہ بلواسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نہ فرمانی ہے فرمایا منکم میوری دنیا میں منکم میوری دلاخرہ تم میں وہ بھی ہیں کہ جو دنیا کے تعلیم ہیں اور وہ بھی ہیں کہ جو آخرت کے تعلیم ہیں یہاں بھی دنیا کے مفہوم کو باغ زدات نے مال دولت اس سے تعبیر کیا ہے میرے نزدیک پھر اختلاف کر رہا ہوں کہ دنیا سے مراد دنیا بھی اور یہ بات ہمارے لیے بہت اہم ہے جو لوگ بھی دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں اقامت دین کی جد و جہد کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقت کیا وہ نوٹ کر لیں کبھی بھی دنیاوی کامیابی کو اپنا مطلوب و مقصود جو ہے نہ سمجھیں اس لیے کہ اسی سے اصل میں انسان کے پوری نفسیاتی جو کیفیت ہے اس میں وہ فساد پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ مقصود و مطلوب ہے تو اگر وہ سیدھے راستے سے مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو کسی ٹیڑھے راستے سے اگر سیدھی انگلوں بھی نہیں نکل رہا ہے تو ٹیڑھے انگلیوں سے بھی نکالا جائے یہ سارا فساد جو بہت سی تحریکوں کا جو حشر ہوا ہے اس کا اثر سبب یہی کہ اپنے سامنے نصب العین کے اعتبار سے اصل مقصود و مطلوب کے اعتبار سے سوائے آفرت کے اور کچھ نہ ہو اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی اس اعتبار سے دنیا میں بھی کامیابی مقصود نہ ہو اس کو میں نے بارہ ارض کیا ہے کہ ہندو فلاسفی میں بھی ان کے ہاں سلوک جو ہے تین معین ہے ایک سلوک ان کیا جسے مارگ کہتے ہیں وہ جنان مارگ ہے ایک مارفت کے راستے سے خدا تک پہنچنا غور فکر مارفت فلسفہ حکمت ایک ہے کہ جس کو وہ کہتے ہیں بھکتی مارگ یعنی نیکی عبادت زہد اس کے ذریعے سے خدا تک قرب حاصل کرنا تقرب اللہ جو حدیث میں آیا ہے بن نوافل اور بل, بل یہ سمجھیے کہ ہندو فلسفے میں وہی تقرب اللہ کے یہ تین راستے بیان ہوئے ایک ہے جسے وہ کرم مارگ کہتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ایکشن اور ان کے مزاج میں بھاگ دوڑ ہے وہ نہ تو علم و حکمت اور معرفت سے انہیں کوئی مناسبت ہوتی ہے اور نہ ہی وہ بھکتی جو ہے وہ حافظ نے بھی تو کہا ہے کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی سنما رہے قلندر صدر بمن نبائی اے میرے محبوب اے اللہ میرے لیے تو کوئی اور راستہ تجویز فرمائے یہ نیکی کا پارسائی کا تقوا کا زہد کا یہ راستہ تو مجھے بڑا لمبا محسوس ہوتا ہے مجھے تو کوئی شارٹ کٹ جو ہے اپنے تک پہنچنے کا کوئی شارٹ کٹ مجھے عطا فرما تو یہ ایک مزاج ہوتا ہے تو ان لوگوں کا مزاج یہ تھا کہ ایکشن اور بھاگ دوڑ اس بھاگ دوڑ کے ذمن میں ہندو فلسفے میں یہ ہے کہ اس بھاگ دوڑ کی صلاحیت اور مزاج رکھنے والے لوگوں کو ایک بات جو ہے اپنے سامنے رکھنی چاہیے کامیابی اور ناکامی کا کوئی تأثر ان کے آساب پر نہ ہو اگر کامیابی سے خوشی ہوئی ناکامی سے افسوس ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ صحیح سلوک پر نہیں چل رہے ہیں گرم مار کی شرط ہے یہ کہ آپ کامیابی اور ناکامی سے بالکل ذہن ان فارغ ہو جائیں آپ تو کام کر رہے ہیں ایک فرض جانتے ہوئے اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے جذبہ محرے کا صرف یہ ہو کہ میں اپنے فرض کی ادائیگی کر رہا ہوں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کامیابی ہو رہی ہے یا ناکامی ہو رہی ہے کوئی نتیجہ نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بڑی گہری ہے اور بہت صحیح ہے. اور جیسے کہ حدود نے فرمایا ہے حکمت و با الق المومن ہو حق و حکمت جو ہے دانائی وہ تو مومن کے گمشدہ مداح کے مانند ہے جہاں بھی ملے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے تو یہ چیزیں حکمت کی دانائی کی کہیں اور اگر ملتی ہیں تو وہ بھی ہمیں لینی چاہیے اور یہاں اس کا ثبوت موجود وہاں اخرا تو اور میں آپ کو سب بتا چکا ہوں امامرادی نے لکھا ہے کہ یہ اصل میں مذمت کے لیے الفاظ آئے یہ مضموم شہ ہے اگر تم فتح سے محبت رکھو گے تو در حقیقت اسی سے تمہاری سوچ میں تمہارے عمل میں کہیں نہ کوئی کوئی کجی آ جائے گی تو وہ ہے جو یہاں فرمایا من کم الدنیا ومنکم دنیا و من کم میوری دلاخرہ تم وہ بھی ہیں جو حقیقت الخرت ہی کے تعلق ہی انہیں اس دنیا کی کامیابی ناکامی سے کوئی بحث ہی نہیں ہی وہ تو کر رہے ہیں اللہ تعالی کے حکم کی جو تعمیل ہے اس کے لئے اور کچھ وہ بھی ہیں جو دنیا کو سامنے رکھتے ہیں اب دنیا کا سامنے رکھنا دونوں طرح کا ہو سکتا ہے دنیا کا معلومت دنیا کی شہرت دنیا کا اقتدار دنیا کی وجاہت یہ ہم صحابہ کرام کے ذریعے ان چیزوں کا کوئی شک اپنے دل میں نہیں لا سکتے تو گویا کہ اصل میں دنیاوی فتح اور کامیابی سم سرف اکم ہم ہوم پھر اللہ نے تمہارا رخ پھیر دیا ان کی طرف سے تاکہ تمہیں آزمائے بڑے پیارے الفاظ دیکھیے ایسا جیسے کہ تصویریں لفظی جس کو ہم کہتے ہیں کہ جیسے کہ صحابہ پہلے ایمان جو ہیں وہ تعاقب کر رہے تھے اور گویا کہ ایک ایک کیفیت تھی کہ جو نقشہ اس کا ہمارے سامنے آ جاتا ہے پھر جیسے کسی غیر مرئی ہاتھ نے صحابہ کا رخ موڑ دیا اور یہ جو صحابہ کا رخ موڑ دیا گیا ہے اب اب پانچا پلٹ گیا جب گویا کہ اللہ نے خود کیا ہے سمبا سارا اللہ نے تمہیں پھیر دیا ہے ان ان سے لب دلی اور اس کی غرض و غائب کیا ہے تاکہ تمہیں جانچے آزمائے یہ ابتلا کا لفظ یہاں آ گیا یہ لفظ جو ہے یہ تین شکلوں میں آتا ہے قرآن مجید میں سلاسی مجرد میں بھی آتا ہے بلا یبلو لبل وقم ایم عملا خلق الموت والحیات ابل حیات یبلو عملا پھر یہ باب افال سے بھی آتا ہے ابلا یبلی ابلال اور وہاں اس میں خاص مفہوم ہو جاتا ہے کسی کے اندر جو چھپا ہوا خیر ہے جو اس کی صلاحیتیں مزمر ہیں انہیں اجاگر کرنے کے لیے جب آزمائش آتی ہے آزمائش نہیں آئے گی تو کیسے معلوم ہوگا ہُو غو ہُ تو در حقیقت وہاں صرف جانچنا نہیں بلکہ پیش نظر ہوتا ہے کسی کی خوبی کو نمایاں کرنا اور تیسرا پھر یہ ہے ابتلا باب افتعال سے تو یہ ہے لے یب تاکہ تمہیں آزمائے جانچے پرکھے ابتلا غلق افاظ کو یہ الفاظ جو ہے یہ لفظ جو ہے دو مرتبہ اس رقو میں آئے گا اسے نوٹ کر لیجیے اور اللہ تمہیں ماف کر چکا ہے یہ جو ہے صاحب کرام کی دل جوئی اور چونکہ وہ صادق الایمان لوگ تھے خطا ہوئی ہے غلطی ہو گئی ہے غلطی اور خطا جو ہے یہ تو بھول ہے نسیان ہے خطا ہے غلطی ہے کل کلو بنی آدم خطاء و خیر الخطین طواب کے ساتھ بھی خطا ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ صاحب ایمان تھے ولقط افاہان اللہ تمہیں معاف فرما چکا ہے یہ تو تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ شکوہ دل میں پیدا نہ ہونے دینا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے اور یہ حقیقت تم پر اس لیے کھولی جا رہی ہے کہ آئندہ کے لیے تم چوکننے رہو اور جو بھی تمہاری خامی تمہارے سامنے آ ہے اس کی اصلاح کی کوشش کرو ورنہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ملامت نہیں کر رہا ولقت افاہان یہ بات ساری ملامت کے لیے نہیں ہو رہی ہے بلکہ حقیقت کی وضاحت کے لیے ہو رہی ہے آئندہ کے فائدے کے لیے ہو رہے ہیں وہ تمہیں معاف کر چکا ہے لقت آفا کر چکا ہے ولقد عفا ان کو وہ تمہیں معاف فرما چکا ہے و اللہ حضو فضل علم عن محمدین اور اللہ تو اہل ایمان پر بہت بڑے فضل والا ہے تسعدون اس تشدد الحدین جب کہ تم چڑھے جا رہے تھے یا یہ کہ مولانا اشلائی صاحب نے لکھا کہ ایک محاورہ بھی ہے کہ جی کوئی شخص جو ہے بکتوٹ جب گویا کہ سر اٹھا کے دوڑا جا رہا ہو اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے جب کہ تم سر اٹھائے بھاگے جا رہے تھے یا چڑھ رہے تھے پہاڑ کے اوپر استو سردون بالا تلگون اعلی آد اور پیچھے مڑ کر کسی کو نہیں دیکھ رہے تھے ظاہر بات ہے جب بندڑ بن جاتی ہے اور اس طرح کی سراسیمگی کی کیفیت ہوتی ہے تو پھر کسی کو کسی کا احساس خیال نہیں رہتا وہ رسول و یدوکو تھی اور رسول تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے یعنی جب یہ صورت ہوئی ہے جیسا کہ میں آج کر چکا ہوں حضور نے فرمایا میری طرف ادھر آؤ کہاں جا رہے ہو ادھر آؤ اور یہی اصل میں سبب بن گیا کہ پھر کفار نے پورا نرگا جو ہے اپنا پورا دباؤ جو ہے حضور صلی اللہ صلاح جی کی طرف جو ہے کر دیا فاط کم ولاما سابقم تو اللہ نے تم پر غم پر غم بھیجا یا غم کے عبض غم بھیجا یا غم کے ساتھ لگا ہوا غم دے جا یہ میں بھی مذاق کروں گا کہ تین آ رہا ہے یہاں پر اللہ نے تم پر پے بے غموں کی بارش کر دی یا اللہ نے تمہیں ایک غم کے عبض میں دوسرا غم دے دیا یہ اصل میں یا ایک غم کی سزا میں دوسرا غم دے دیا یہ مختلف تعبیرات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکارا اور مسلمانوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا تو اس سے حضور صدم کو ایک غم ایک رائے یہ ہے اس کی اس ان, اس ان الفاظ کی تعبیر میں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو یہ غم پہنچایا ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے جو بھی چرکا لگا اور جو بھی نقصانات ہوئے اور جو بھی انہیں پے بے غم آئے چونکہ غمم بے غم من یہاں با جو ہے اگر مبادلے کے لیے ہو کہ غم کے بدلے میں غم آیا ایک غم رسول کو ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں یہ غم تمہیں اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ایک یہ کہ غم کے بعد غم پے بے غم آئے اور یہ اس لیے آئے لیک لا تحظن اعلی با فاطق ولاساب ہوں ولا ماسابق ہوں تاکہ تمہارے اندر برداشت پیدا ہو جائے تمہارے اندر جو ہے وہ ایسی کیفیت نہ ہو جیسی کہ غزب بدر کے بعد سے تم نے سمجھا ہے کہ بس سارا کا سارا معاملہ سہل ہی سہل ہے ہمارے لیے کوئی آزمائش کا مرحلہ شاید آ ہی نہیں سکتا ہر وقت اللہ کی مدد اسی طرح جو ہے دستگیری فرمائے گی چاہے ہم کوئی خطا بھی کریں ہم غلطی بھی کریں لیکن یہ کہ ہوگا اس میں تمہارے اوپر بھی سختیاں آئیں گی امتحانات بھی آئیں گی آزمائشیں بھی آئیں گی جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یورپ اور امریکہ سے لوگ آتے ہیں تو چونکہ ان کے ہاں ریزسٹینس نہیں ہوتی وہ جراثیم وغیرہ ہمارے ہاں چونکہ عام ہیں لہذا ہمیں وہ تکلیف نہیں پہنچاتے لیکن ان کے لیے وہ بہت تکلیف دے ہو جاتے ہیں انہیں کہیں ڈسینٹری ہو گئی تو گویا کہ موت کے قریب پہنچ گئے انہیں ملیریا ہو گیا تو وہ موت کے منہ سے بمشکل بچیں گے اس لیے کہ ہمارے لیے تو یہ کہ یہ روز کا معاملہ ہے تو اس اعتبار سے وہ جو کہتے ہیں کہ رنج سے خوبر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہوئی کسی کو کہتے ہیں سرد و گرم چشیدہ کہ ایسا نہ ہو کہ نرمی ہی نرمی ہو آسانی ہی آسانی ہو ہر وقت جو ہے اللہ کی مدد جو ہے گویا کہ ہر وقت تمہارے شامل حال رہے اور کبھی کوئی سختی آئے ہی نہ تو ایسا نہیں بلکہ اللہ نے چاہا کہ تمہارے اندر برداشت حوصلہ اور یہ کہ ان غموں کو برداشت کرنے کی تمہارے اندر ہمت پیدا ہو فاساب کم غمم بے اور ایک رائے یہ ہے کہ جب صحابہ کے اندر یہ خبر اڑ گئی افواہ اڑ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو یہ اتنا بڑا غم تھا کہ ان کے اپنے سارے غم جو ہیں اس میں گم ہو گئے جس کو حضور کی ایک حدیث کے حوالے سے بات سمجھا سکتا ہوں کہ من جانا ہمل آخرہ ایسا ہو سکتا ہے ایک شخص اپنے تمام تفقرات کو آخرت کے فکر میں گم کر دیں تو اتنا بڑا غم جب آیا مسلمانوں پر تو گویا کہ جو کچھ ان پر بیت رہی تھی جو کچھ ان کو زخم لگے ہوئے تھے جو کچھ انہیں جھیلنا پڑ رہا تھا ان سب سے گویا کہ اس بڑے غم نے ان تمام غموں کا اضالہ کر دیا تو یہ تین یہاں پر غمم بے غم کی تعبیرات ہیں فاسابق غمم بے غم کہلاما فاطقوں علامہ سابق ہوں واللہ خبیر بما تعملون اور جو کچھ تم کر رہے ہو یا جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے بل غیر القل جاہدیا میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ وقت اب بالکل قریب الختتام ہے تو اب اس آیت پر گفتگو ہم اگلی نشستی میں کریں گے بارک اللہ لی و لکم فی قرآن العظیم و نفعنی و یاکم بل و مسجد کی